سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پانچ وقت کی نماز تو فرض ہے ہم میں پورا اگر آداد و شمار لگائیں تو میرا خیال ہے شاید سو میں کوئی ایک آدمی ایسا ہوگا جو صاحب ترتیب ہے صاحب ترتیب کا معنی کیا ہے جب سے اس پر نماز فرض ہوئی اس کی کوئی نماز قزا نہیں ہو یا قزا ہوئی اس نے ادا کر لی اب یہ صاحب ترتیب اس صاحب ترتیب کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی زہر کی نماز پڑھنے آئے اور وہ صاحب ترتیب اور اس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی تو پہلے فجر کی نماز پڑھے گا جب تک فجر نہ پڑھ لے اس کی زہر قبول نہیں ہوگی اب خوب اندازہ لگائیے ہماری پوری قوم میں کتنے آدمی ایسے ہوں گے جو صاحب ترتیب ما اللہ ماشاءاللہ اللہ کسی نے بیس سال کی عمر میں نماز شروع ہوگی کسی نے ساٹھ سال کی عمر نماز شروع کسی نے تیس سال کی عمر میں سب سے پہلے تو وہ جیسے کھاتا لکھتے ہیں لین دین پورا اپنا حساب نکالے کہ میں کتنی برس میں بالغ ہوا اگر اس کے پاس کوئی شواہد ہے تو بالکل صحیح ہے تو اب یہ دیکھیں کہ جب سے میں بالی ہوا تو کتنی نمازیں میری قضا ہوں ان کا حساب نکالے اور باضابطہ اس کو ایک ڈائری مینٹین کریں روز آنا وہ دو دن کی نماز قضا کر لیں چار دن کی کر لیں اگر کسی پر وقت ہے ہمت ہے اور جب تک آدمی جوان ہے دس دن کی نماز قضا کرے پورا حساب نکال لے جب پورا حساب کتاب مکمل ہو جائے اور اس کو اطمینان ہو جائے کہ اب میں صاحب ترتیب ہو گیا اب صاحب ترتیب ہونے کے بعد نفلوں کی باری ایک آدمی کے ذمے فرض ہے تو آلہ حضرت فاضل بریلوی نے فتح و رضویہ میں ایک بہت مبسوط فتویٰ لکھا کہ جس کے ذمے فرائض ہیں اس کا نفل قبول نہیں ہوگا مثلا ایک آدمی زکوات نہیں دے رہا اور ہزاروں روپے خرچ کر رہا ہے نہیں قبول ہوگا ایک آدمی فرض روزہ نہیں رکھ رہا بیسوں نفل روزے رکھ رہا ہے نفل قبول نہیں ہوگا اسی طرح نماز بھی اگر فرائض اس کے ذمے ہیں وہ کتنے ہی نوافل پڑھ لے اس کے نوافل اس وقت تک قبول نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ جو نمازیں فرض اس کے ذمے ہیں ان کی تکمیل نہ کر لے اب یہ ایک بہت لمبا مسئلہ ہے جو ہمارے انٹرنیٹ اہل سنت ڈاٹ نیٹ وغیرہ پر یہ ساری تفصیل موجود ہے کہ قزا نمازوں کی دو قسمیں ایک قسم تو وہ ہے کہ یقینی ہے مثلاً آپ نے تخمینہ لگایا اندازن کہ میں تیرہ سال میں بالغ ہوا حساب لگا کہ آپ نے تیرہ سال کے پڑھ لیں اب شبہ ہوتا ہے کہ میں شاید بارہ سال میں بالغ ہوا اب ایک دن کی نماز مشتبہ یعنی شبہ کہ یہ قضا ہے یا نہیں اس کا طریقہ دوسرا وہ تو ایک عام طریقہ ہے جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس میں ہمیں شبہ یہ قضا ہے یا نہیں کا طریقہ یہ ہے مغرب کی نماز پڑھیں جیسے نماز پڑھی جاتی اور اس کی تیسری رکعت میں بھی سور فاتحہ اور دوسری سورت پڑھیں ٹھیک اطیات میں بیٹھیں پوری نماز کر کے پھر کھڑے پھر اس میں ایک رکت اور ملائیں اسی طریقے سے جو فرائض پڑھیں گے آپ چاروں رکعتوں میں سور فاتحہ چاروں رکعتوں میں سورت پڑھیں گے جب آپ وطر پڑھیں وطر کی نماز کو وطر کی طرح پڑھیں پھر کھڑے ہونے کے بعد ایک رکت اور ملائیں اس میں بھی سور فاتحہ اور اس میں بھی سورت پڑھیں اس کے بعد میں یہ نمازیں اس وقت پڑھیں گے جو شرعی طور پر نماز کا وقت ہو جس میں نماز کے مقروہات کا وقت وہ نہیں ہو مثلا یہ نماز اثر کے بعد نہیں پڑھی جائے گی فجر میں اگر آپ نے سنتیں پڑھ لی تو دوسری قضا عمری تو جائز لیکن یہ نماز نہیں پڑھیں گے یہ پابندی اس کی وجہ کیا ہے فرض کیجئے کہ آپ کے ذمے اگر کوئی فرض نماز نہیں تھی یہ سب نفل بن جائیں کہیں بھی آپ کو نقصان نہیں اور اگر آپ کے ذمے فرض نماز نہ تھی اور یہ پڑھی آپ نے تو تین رقت تو کوئی نفل نہیں ہوتی وطر آپ نے پڑھی تو تین رکعت وطر نہیں ہوتی اور نفل نماز میں چاروں رکعتوں میں کرت ہوگی وہ ظاہر ہے کہ آپ کی قبول نہیں ہوگی تو اس کو بچانے کے لیے آسن طریقہ یہ کہ اگر آپ کے ذمے فرض نہیں جو طریقہ میں نے بتایا اس کے مطابق اگر آپ پڑھیں آپ کی کوئی محنت ضائع نہیں جائے گی وہ اگر فرض نہ تھے یہ سب کے سب آپ کی نفل ہو جائے گی ٹھیک ہے جناب چلیے